أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أتبتغين نفقا في الأرض فإن استطعت أتبتغين نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى خون جے اور اگر ان لوگوں کافروں کا حق سے منہ مو موڑنا آپ کو نہ نا یا ناگوار ہے تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا چناچے آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں <سلام> انما یستجیب الذین اسمعون والموتا یبعثهم اللہ ثم ایلیہی ارجعون اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُمْجَعُونَ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آَيَةً وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ انہوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرما دے لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرق وطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاندین و کافرین کی تہذیب سے جو گرانی اور مشقت ہوئی تھی اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہونا ہی تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھائیں تو اول تو آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے اور اگر بال آپ ایسا کر دکھائیں بھی تو یہ ایمان لانے کے نہیں تو یہ ایمان تو یہ ایمان لانے کے نہیں کیوں کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے جس کا مکمل احاطہ انسانی عقل و فہم نہیں کر سکتے البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک رستے پر لگا دینا مشکل کام نہ تھا اس کے لیے لفظ کن سے پلک جھپکتے میں یہ کام ہو سکتا ہے پھر یعنی آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت و افسوس نہ کریں کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت و تقدیر سے ہے اس لیے اسے اللہ ہی کے سپرد کر دیں وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بہتر سمجھتا ہے پھر اور ان کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں کی ہوتی ہے جس طرح وہ سنتے جس طرح وہ سننے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہیں یہ بھی چونکہ اپنی عقل و فہم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں لیتے اس لیے یہ بھی مردہ ہی ہیں پھر یعنی ایسا معجزہ جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے یا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر دیا جائے جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا فرمایا اللہ تعالیٰ تو یقیناً ایسا کر سکتا ہے لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے ابتلا کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے علاوہ ازئیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر فوراً انہیں اس کی دنیا ہی میں سخت سزا سخت سزا دی جاتی یوں گویا اللہ کی اللہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوی فائدہ ہے پھر یعنی وہ اللہ کے حکم و مشیت کی حکمت بالغہ کا ادراک نہیں کر سکتے پھر یعنی انہیں بھی اللہ نے اسی طرح پیدا فرمایا جس طرح تمہیں پیدا کیا اسی طرح انہیں اسی طرح انہیں روزی انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تمہیں دیتا ہے اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت و علم کے تحت داخل ہیں پھر الکتابی مطلب دفتر سے مراد لوح محفوظ ہے یعنی وہاں ہر چیز درج ہے یا مراد قرآن ہے جس میں اجمالاً یا تفصیلاً دین کے ہر معاملے پر روشنی ڈالی گئی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَنَزَّلنَا عَلَيْكَ <شَيء> ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے یہاں پر سیاق کے لحاظ سے پہلا معنی اقرب ہے پھر یعنی تمام مذکورہ گروہ اکٹھے کیے جائیں گے اس سے علماء نما ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کر کے ان کا بھی حساب کتاب ہوگا جس طرح ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر دو بعض علماء نے حشر سے مراد صرف موت لی ہے یعنی سب کو موت آئے گی اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں حشر سے مراد کفار کا حشر ہے اور درمیان میں مزید جو باتیں آئی ہیں وہ جملے مترجہ کے طور پر ہیں اور حدیث مذکور جس میں بکری سے بدلہ لے جانے کا لیے جانے کا ذکر ہے بطور تمثیل ہے جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی اہمیت و عظمت کو واضح کرنا ہے یا یہ کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کو بدلا دلایا جائے گا پھر دونوں معدوم کر دیے جائیں گے بھوال فتح القدیر وغیرہ اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذبوا من ومن على صراط مستقیم اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گنگے ہیں اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے اے نبی کہہ دیجیے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو بل تشریک بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے الى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ آجزی اختیار کریں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف آیاتِہی کی تکزیب کرنے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں اس لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گنگے اور بہرے ہوتے ہیں علاوہ ازئیں یا کفر و زلالت کی تاریکیوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں اس لیے انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے ان کی اصلاح ہو سکے پس ان کے حواس گویا مسلوب ہو گئے جنسی جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر فرمایا تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے لیکن اس کا یہ فیصلہ یوں ہی علل ٹپ نہیں ہو جاتا بلکہ الل ٹپ نہیں ہو جاتا بلکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے گمراہ اسی کو کرتا ہے جو خود گمراہی میں پھنسا ہوتا ہے اور اس سے نکلنے کی وہ صحیح کرتا ہے نہ نکلنے کو پسند ہی کرتا ہے اور اس سے نکلنے کی وہ صحیح کرتا ہے نہ نکلنے کو پسند ہی کرتا ہے مزید دیکھیے سور بقرہ آیت نمبر 26 کا حاشیہ پھر ارعی کے معنی اخبرونی مجھے بتلاؤ یا خبر دو کہ ہیں جب کم حرف خطاب ہے اس مضمون کو بھی قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کا حاشیہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے انسان ماحول یا آبا و اجداد کی تقلید نا میں مشرکانہ قائد و اعمال میں مبتلا رہتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل کسا مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے نظر و نیاز بھی انہی کے نام کی نکالتا ہے لیکن جب کسی ابتلا سے دو چار ہوتا ہے تو پھر یہ سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے اور بے اختیار انسان پھر اسی ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہیے کاش لوگ اسی فطرت پر قائم رہیں کہ نجات اخروی تو مکمل طور پر اسی صدا فطرت یعنی توحید کے اختیار کرنے ہی میں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے آجزی کیوں نہ اختیار کی؟ لیکن ان, کے دل، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے لیے مزین مطلب خوبصورت بنا دیا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَبْنَاهُمْ بَغْتَهِ بغتتا هم پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے قل نصرف ثم هم يصدفون اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مور لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے دیکھیے کس طرح ہم آئے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ منہ مو موڑتے ہیں إِلَّا الْقَوْمُ <الظَّالِمُون> کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خوب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے بلکہ اپنی بدامالیوں پر تعویلات و توجیہات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے پھر اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتے ہیں اور اپنی مادی خوشحالی و ترقی پر اترانے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نہ فرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کے خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج مطلب ڈھیل دینا ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی بہوالے مسند احمد چوتھی جلد سفر نمبر 145 سو قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو اللہ کے چہیتی یا اللہ کی چہیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو انہیں انَون کہ یہ زمین اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے کم اسداق قرار دے کر انہیں اللہ کے نیک بندے تک قرار دے دیتے ہیں ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے گمراہ قوموں یا افراد کی دنیاوی خوشحالی ابتلا اور مہلت کے طور پر ہی ابتلا کے طور پر ہے نہ کہ یہ ان کے کفر و معاشی کا انعام اور صلہ ہے پھر آنکھیں کان اور دل یہ انسان کے نہایت اہم اعضاء و جوار ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کر لے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں یعنی سننے دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات جس طرح کافروں کے یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں یا اگر وہ چاہے تو اعضاء کے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر یہ مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ کسی کو بچانا چاہے آیات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنے کا مطلب ہے کبھی انظار و تبشیر اور ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اور کبھی کسی اور ذریعے سے پھر بغتتن مطلب اچانک سے مراد رات اور جہرتن کھلم کھلا سے مراد ہے جہرتن کھلم کھلا سے دن مراد ہے جسے یونس میں بیاتن اونہارن سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی دن کو عذاب آ جانے یا دن کو عذاب آ جائے یا رات کو مطلب ہوا یعنی دن کو عذاب آ جائے یا رات کو عذاب آ جائے یا پھر بختاً وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کے آ جائے اور جہرتاً وہ عذاب جو تمہید اور مقدمات کے بعد آئے یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آتا ہے انہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہیں یعنی کفر و تغیان اور معاشیتِ الہی میں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وما نرسل فمن آمنو اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون اور جن لوگوں نے ہماری ایتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے قلنا اقول لكم عدي قزا ان الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ما قل هل افلا اے نبی کہہ دیجیے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے کہہ دیجیے کیا نابینہ اور بینہ برابر ہو سکتے ہیں پھر کیا تم غور نہیں کرتے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہو اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں ولا تطرد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من فتطردهم فتكون من الظالمين اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں وہ اپنے رب کا چہرہ رضامندی چاہتے ہیں اپنے رب کا چہرہ مطلب رضامندی چاہتے ہیں ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جزیل کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کیے ہوئے ہیں پھر مستقبل مستقبل مطلب آخرت میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آسودگیاں وہ حاصل نہ کر سکے اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کار ساز وہ رب ہے جو دونوں ہی جہانوں کا رب ہے پھر یعنی ان کو عذاب اس لیے پہنچے گا کہ انہوں نے تکفیر و تکذیب کا راستہ اختیار کیا اللہ کی طاط اور اس کے عوامر کی پرواہ نہیں کی اور اس کے محارم و مناہی کا ارتقاب بلکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا پھر میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں جس سے مراد ہر طرح کی قدرت و طاقت ہے کہ میں تمہیں اللہ کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایسا بڑا معجزہ صادر کر کے دکھا سکوں جیسا کہ تم چاہتے ہو جسے دیکھ کر تمہیں میری صداقت کا یقین ہو جائے میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات سے میں تمہیں مطلع کر دوں مجھے فرشتے ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کہ تم مجھے ایسے خرق عادات امور پر مجبور کرو جو انسانی طاقت سے بالا ہوں میں تو صرف اس وہی کا پیرو ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا التیط الکتاب بحال مسرت احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر 131 و سنن ابی داود حدیث نمبر 4604 و صحیح الجام صغیر حدیث نمبر 2643 مطلب خبردار مجھے کتاب کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا ہے یہ مثل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے پھر یہ استفام انکار کے لیے ہے یعنی اندھا اور بینا گمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے پھر یعنی انداز کا فائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یعنی انظار کا فائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے ورنہ جو بعض بادل موت اور حشر و نشر پر یقین ہی نہیں رکھتے وہ اپنے کفر و جہود پر ہی قائم رہتے ہیں علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب کا کافروں کا اور مشرقوں کا رد بھی ہے جو اپنے آبا اور اپنے بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے نیز کار ساز اور سفارشی نہیں ہوگا کا مطلب یعنی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے یعنی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے یعنی شفاعت کی نفی اہل کفر و شرک کے لیے ہے اور اس کا اس بات ان کے لیے ہے جو گناہگار مومن و موحد ہوں گے اس طرح دونوں قسم کی آیات میں کوئی تعارظ بھی نہیں رہتا پھر یعنی یہ بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں آپ مشرقین کے اس تان یا مطالبے سے کہ اے محمد تمہارے ارد گرد تو غربا و فقرہ ہی کا ہجوم رہتا ہے ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا بالخصوص جب آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں اگر آپ ایسا کریں گے اور ان کا آپ کے متعلق نہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کے شایان شان نہیں اس سے مقصد امت کو بھی سمجھانا ہے کہ بے وسائل مومن موحد لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابستگی نہ رکھنا یہ نادانوں کا کام ہے اہل ایمان کا نہیں اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں چاہے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہوں